قرآن مجید میں آیا ہے کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے چار حرمت والے ہیں منہا اربات الحرم وہ جو چار حرمت والے ہیں ان میں سے پہلا مہینہ محرم کا ہے اور محرم کے دنوں میں سے دس محرم کو اللہ جل شاہ نے نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے یہ فضیلت کیوں عطا فرمائی ہے اس کی کوئی وجہ قرآن و سنت موجود نہیں ہے بعض آثار اور روایات سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس دن میں کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں لیکن اس کی حرمت کی وجہ ان واقعات سے بھی پہلے کی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ایک اہم واقعہ جو اس تاریخ کو ہوا ہے وہ موسٰ علیہ السلام کا اپنے لشکر سمیت اپنے ساتھیوں سمیت نکل جانا اور فرعون کا ڈوب جانا بعض لوگ یہ کہتے ہیں بعض آثار میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں اتارا گیا تھا تو وہ بھی یہ دن تھا تو یہ واقعات کا تو پتہ چلتا ہے کچھ صحیح روایات سے کچھ ضعیف روایات سے کچھ کمزور روایات سے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ کوئی اس نہیں بیان کر سکتا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ رمضان کو فضیلت کیوں عطا کی ہے تو ظاہر ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کوئی پوچھے کہ نمازوں کے اوقات ان اوقات میں کیوں رکھے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن یعنی عاشورہ جس کو کہتے ہیں دس محرم اس کا روزہ ایک زمانے میں اہتمام کے ساتھ ماضی بھی رکھا جاتا رہا اور اس کی فرضیت کا بھی پتہ چلتا ہے جب تک رمضان کے روزے نہیں آئے تھے رمضان شریف کے آنے کے بعد اور مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں یہود مدینہ دس محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اس مناسبت سے کہ اس دن کو عیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بچنے کو جو کا جو واقعہ ہے اس کی مناسبت سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دس کا روزہ رکھا البتہ ایک چیز آپ نے اس میں اضافہ فرمایا اور وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو دس کے روزے کے ساتھ دس محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا یعنی یا نو کا ساتھ رکھوں گا یا گیارہ کا ساتھ رکھوں گا اور وہ اس لیے ساتھ ملاؤں گا یعنی روزے دو اس لیے کروں گا کہ میری امت پھر میری سنت پر عمل کرے گی تو یہود کے روزے سے ہمارے روزے کی مشابہت نہیں رہے گی آپ ذرا اس کو سوچیے گا اس مشابہت سے اتنا گریز کیوں فرمایا مشابہت کسی برے کام میں تو نہیں ہو رہی تھی کس چیز میں ہو رہی تھی روزے میں اور مشابہت کسی غلط واقعے کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہی تھی واقعہ بھی کیا تھا السلام کا بچنا موس علیہ السلام تو جیسے یہودی ان کی طرف اپنی جھوٹی نسبت کرتے ہیں تو مسلمان تو ان کی جانب اپنی سچی نسبت کرتے ہیں قرآن کے سب... میں سب سے زیادہ جا بجا جو ذکر ہے وہ حضرت موسی علیہ السلام کا ہی ہے تقریبا ستائیس اٹھائیس اٹھائیس, اٹھائیس پاروں کے اندر موسیل سلام کا ذکر آتا تو واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بچنے کا ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اس واقعے کو مت مسلمہ بھی تسلیم کرتی ہے اس کی یادگار ہے اور یادگار بھی روزے کی شکل میں یہ نہیں کہ کوئی ناچ گانے کی شکل میں ہے کوئی کوئی دھمال یا کسی اور شکل میں ہے روزے کی شکل میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی عمل ان کے ساتھ اس طریقے سے بھی ملے کہ ان کا روزہ اور ہمارا روزہ ایک جیسا ہوتا ہوا محسوس ہو تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اب آپ یہ سوچیں اسے میں کسی اور بات بیچ میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی مشابہت بھی پسند نہیں کی گئی جو بظاہر کام بھی جائز ہے جائز ہی نہیں بلکہ روزہ تو بڑے ثواب کا باعث ہے جس واقع کی یاد ہے وہ واقعہ بھی ہمارے نزدیک تسلیم شدہ ہے اور مانا منایا واقعہ ہے لیکن مشابہت کو پسند نہیں فرمایا تو جو لوگ ناجائز کاموں میں ان کی مشابہت کرتے جن کی مشابہت کو جائز کاموں میں پسند نہیں کیا گیا تو ناجائز کاموں میں ان کی مشابہت کا حکم کیا ہوگا جیسے داڑھی منڈوانا ناجائز کام ہے حرام ہے اور ان کی مشابہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قاصد کسی بادشاہ کے بھیجے ہوئے آئے اس کا پیغام لے کر وہ بادشاہ بھی کافر تھا یہ قاصد بھی کافر تھے ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور انہوں نے داڑھی منڈوائی بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر دیا ان کی شکل کافر کی یہ شکل گوارہ نہیں فرمائی حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور ان سے کہا دوسری طرف منہ کر کے کہا کہ تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے یہ کس کے حکم پر تم نے عمل کر کے اس طرح کی شکل بنائی ہے کہ تم نے داڑھی مونڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تو یہ ان کی مشابہت ہے یہودوں نے سارا کی اور تو اس کی کوئی وجہ ہو نہیں سکتی اگر کوئی اور وجہ کسی کے ذہن میں ہو تو مجھے بتائیں اس امت میں کسی نے کسی بھی دور میں اللہ تعالیٰ نے سوا لاکھ نبی بھیجے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ تھے کروڑوں اللہ کے ولی بزرگ علماء صلیح اس امت میں پیدا ہوئے اگر ان میں سے کسی کی سنت ہو تو بتائیں ظاہر ہے یہ ادو نصارہ کی سنت اسی پر میں ایک بات آپ سے عرض کر کے بات اپنے واپس موضوع کی طرف جاؤں گا کہ آپ نے اس حوالے سے اتنی ایک سخت بات ارشاد فرمائی ہے کیا آپ نے کہا کہ من تشبہ بک من ہوں جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا انہی میں سے سمجھا جائے گا بروز قیامت تو اس لیے یہ مشابہت کا مسئلہ کوئی اتنا گپ شپ نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں اور کوئی مولوی صاحب اس موضوع پر بات کریں تو سمجھتے ہیں مولوی صاحب بڑے دقیانوس قسم کے آدمی ہیں اور بڑے پرانے خیالات کے آدمی ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی رہتی ہے اور جب دیکھو تو یہ لوگ اسی موضوع پر بات کرتے ہیں آپ لوگ چاہے جتنے بھی ناراض دل میں یا زبان میں یہ ہمارا منصب ہے ہم آپ کو یہ باتیں بتاتے رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ آپ ہماری بات ہے کہیں آپ کے لیے مزید مسائل نہ کھڑا کر دیں کہ جب آپ کو قیامت میں کہا جائے کہ تمہیں نہیں بتایا گیا تھا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہمیں کسی مولوی صاحب نے بتایا نہیں تھا اور کسی نے ہمیں آج تک اس کی خبر نہیں سنائی تھی ہمیں تو آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتنی اہم بات ہے مشابہت سے گریز کرنا چاہیے ہر قسم کی مشابہت ممنوع ہے لباس میں مشابہت ممنوع ہے مشابہت کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں نا ان جیسا بننا ریزمبلنس کسی قسم کی سملیرٹی جس سے دیکھ کر اندازہ ہوگی یہ دونوں کو ایک ہی قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنے ماننے والوں کے لیے اپنا کلمہ اللہ کا کلمہ اور ان کی ان کے نام لیواؤں کے لیے ہر چیز الگ فرمائی ان سے یہ تو ان کا روزہ تھا محرم کا روزہ تھا ویسے بھی جو یہودی روزہ رکھتے تھے تو یہ سحری نہیں کرتے تھے یہودیوں کے روزے میں سہری نہیں تھی تو آپ نے اپنی امت کو جو سہری کی تاکید فرمائی تو اس کی وجہ یہ نہیں بیان فرمائی کہ تمہاری صحت بہت اچھی رہے گی یا سہری اس لیے کرو کہ تمہاری تمہیں بھوک نہیں لگے گی یا سہری اس لیے کرو کہ تمہیں اس وقت میں تحجد نصیب ہو جائے گی یہ وجوہات نہیں بیان فرمائی فرمایا کہ فسلو ما سیامینہ و سیامی اہل الكتاب اقلت سہور ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ان کے روزے میں سحری نہیں ہے ہمارے روزے میں سحری کہا کہ اس سے ہمارا روزہ ان کے روزے سے الگ ہوتا ہے تو روزے ان سے الگ رکھو لباس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ صلحہ آپ نے ظاہر ہے ہم میں سے کسی نے پیغمبر تو نہیں دیکھے اور نہ ہم نے صحابہ دیکھیں لیکن اپنے زمانے کے بزرگ دیکھیں ہوں گے علماء دیکھیں ہیں دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلحہ کے لباس عام طور پر کھلے ہوتے ہیں کھلے لباس پہنتے ہیں کرتا ہوگا تو ذرا چوڑا ہوگا تھوڑا لمبا ہوگا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تھے تو مدینہ کے یہود تنگ لباس پہنتے تھے چست لباس پہنتے تھے جیسے آج کے یہود و نصارہ بھی چست لباس پہنتے یا آپ کی پینٹ شرٹ جو ہے اس کے اندر ایک قباہت ہے وہ اس کے چست ہونے کی قباہت ہے یعنی تنگ ہے جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے لباس اور اپنے کرتے کو کھلا کرتے ہوئے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ میں ان سے اپنے لباس کو الگ کرنا چاہتا اور اپنے لباس سے مراد اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی امت کے لیے کہ میری امت کا لباس ان کے لباس سے الگ ہوگا پہچانی جائے گی وہ اس کی بنیاد کے اوپر دنیا میں انسان کو اپنے آپ کو اپنی تمام کوتاوں اور کمیوں کے باوجود اپنے گناہوں اور اپنی معصیتوں کے باوجود اپنی نالائقیوں اور اپنی روسیائیوں کے باوجود انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں دیکھنے میں باطن تو اللہ کے اختیار میں باطن بہت بڑی چیز لیکن دیکھنے میں میرا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے ساتھ میں قیامت میں اپنا حشر چاہتا ہوں یہ ایک آسان سا فارمولہ ہے آسان سی بات ہے کہ قیامت میں جن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں جس زمرے میں آنا چاہتا ہوں جس طبقے میں آنا چاہتا ہوں تو دنیا میں بھی انہی میں سے ہوں کیونکہ یہ ہوگا نہیں کہ دنیا میں انسان ایک طرف ہو ایک ٹیم میں ہو اور آخرت میں جا کے دوسری ٹیم میں ہو ایسا نہیں ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں جن کے ساتھ ملتا جلتا معاملہ رکھے گا تو قیامت میں انہیں کے طرف سمجھا جائے گا تو خیر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے مشابہت سے گریز کرنے کے لیے فرمایا کہ میں اس میں اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا دس محرم کے روزے کے ساتھ تاکہ ہماری یہود کے روزے کے ساتھ ہماری مشابہت نہ رہے لیکن اس سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا اگلے محرم کے آنے سے پہلے اس لیے آپ کی امت نے آپ کی اس خواہش کو پورا کیا ہے اور اب ہمارے ہاں دس محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ ملایا جاتا ہے یا نو محرم کا یا گیارہ محرم کا ساتھ رکھنا چاہیے اس دن کے بارے میں قرآن و سنت میں جو کچھ آتا ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اور جو, جو کچھ نہیں آتا جس کا کہیں ذکر نہ ملتا ہو تو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دین سے کم سے کم کوئی تعلق نہیں ہے ایک تو اس کے بارے میں جس میں نے عرض کیا کہ روزے کا ذکر ہے آپ کا روزہ رکھنا مسنون ہے دوسری ایک حدیث شریف آتی ہے جو سند کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ طاقتور سند تو نہیں ہے اس کی بہت سے علماء نے اس حدیث پر ذوف کا حکم لگایا لیکن موجود ہے اور ایسی چیزوں میں علماء نے اس پر عمل کی اجازت دی اور اس کو کہا ہے کہ اس سے یعنی وہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ اس نوعیت کی صنعت کی حدیث پر عمل کیوں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے لیکن وہ حدیث شریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن یعنی دس محرم کے دن اپنے عیال پر ایال کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں وہ اس کے گھر والے بھی ہیں اور وہ اس کے ملازمین بھی ہیں جو شخص اپنے عیال پر دس محرم کے دن وسعت کرے گا فراخی کرے گا یعنی تھوڑا ان کا خرچ بڑھا دے گا اچھے طریقے سے اس دن کچھ یعنی زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی کشادگی والا معاملہ کرے گا یا دوسرے الفاظ میں کچھ اچھا کھلائے گا ان کو تو اللہ جل شاہ سارا سال اس کے اوپر وسعت اور فراخی فرمائیں گے تو اس میں یہ اس پر عمل کرنا چاہیے اگر جس کی جو وسعت ہو تو اس دن اپنے ملازموں اپنے گھر والوں پر کوئی اچھی چیز ان کے لیے پکوا لینی یا گھر والوں کو زیادہ پیسے دے دینے خرچے کے اس خیال سے کہ, کہ یہ حدیث شریف پر عمل ہو جائے یہ تو یہ بھی حدیث شریف میں آیا لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس پکانے میں اور اس کھلانے میں کسی خاص کھانے کا کوئی عمل دخل نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کھچڑا پکانا ہی ضروری ہوگا یا حلیم پکانی ضروری ہوگی یا فلانی چیز ضروری ہوگی کھانے میں وہ صد کا ذکر آیا آپ جو جو مرضی چیز جو ہے وہ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ حدیث شریف پر بہت سارے محدسین نے زوف کا حکم بھی لگایا ہے وہ ضعیف سمجھتے ہیں صنعت روا... کو اس کی تو یہ تو آتا ہے روزے کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا یہ صحیح حدیث ہے بالکل کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا امیدوار ہوں میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اس کو عاشورے کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے یعنی ایک روزے سے گزشتہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس یہ بات میں آپ کو پہلے ارض کر چکا ہوں کہ اس میں کبیرہ گناہ اس لیے داخل نہیں ہوتا کہ کبیرہ گناہوں کی تو تلافی ہوتی ہے اگر وہ حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیا زکوۃ نہیں دی تو ظاہر ہے وہ کرنے پڑتے قزا کر کے بھی کرنے پڑتے ہیں اور اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو دینے پڑتے ہیں کسی کے پیسے کھائے کسی کو گالی دی کسی کو پر بہتان لگایا کسی کی غیبت کی یہ حقوق العباد ہیں اگر اس میں کوتاہی کی ہے تو اس کی معافی مخلوق سے یا معافی یا تلافی تو حقوق اللہ کی بھی کی قضاء اور حقوق العباد کی معافی اور تلافی یہ تو کرنی پڑتی ہے یہ تو کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے جو ان چیزوں کو بھی معاف کر دے قرآن و سنت میں کہیں کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ تم یہ عمل کرو تو تمہاری نمازیں معاف ہو جائیں گی جو نہیں پڑھی تمہارے روزے معاف ہو جائیں گے تمہارے حج معاف ہو جائیں گے تمہاری زکاتیں معاف ہو جائیں گی ح غل عباد معاف ہو جائیں گے لوگوں کو جو ستایا ہے وہ معاف ہو جائے گا کسی کی قیمت کی ہے وہ معاف ہو جائے گا کسی کو کی چوری کی ہے معاف ہو جائے گا کسی کا ناحق پیسہ کھایا معاف ہو جائے گا ایسا کوئی عمل شریعت محمدی علی صاحبہ الف الف سلام کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہاں یہ جو آتا ہے معافی کا ذکر یہ ثغیرہ گناہوں کے لیے آتا ہے وہ معاف اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور ان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان انسانوں سے بھی معافی مانگے اور انسان اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے گناہوں کی جو قضا ہے اس کو اپنے جو, جو اس کے عمل رہ گئے ہیں جو فرائض رہ گئے ہیں زندگی کی مہلت موجود ہے انسان اس کو پورا کرے روزے باقی ہیں تو رکھ لے زکوٰۃ رہتی ہے تو دے دے نمازیں رہتی ہیں تو پڑھ لے حج رہتا ہے تو کر لے تو یہ تو اللہ تعالی نے اس کو زندگی کی مہلت عطا فرمائی ہے یہ تو آتا ہے حدیثوں میں یہ دو چیزیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا باقی اس کے علاوہ عاشورے میں یا دس محرم کو اس انسانی تاریخ کا آپ کہہ لیں یا اسلامی تاریخ کا ایک بڑا جان کا حادثہ بھی ہوا ہے اور وہ ہے حضرت سعیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ حد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی دردناک ہے بڑی تکلیف دہ ہے اور اسی طرح تکلیف دہ ہے جیسے سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہے جیسے عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت ہے جیسے خود علی مرتضی شیر خدا کی شہادت ہے شہادتوں کے بارے میں مسلمانوں کو جو حکم ہے وہ اور کسی کا افسوس اور سوگ کا جو حکم ہے مسلمانوں کو وہ یہ اس کی حدود اور اس کا طریقہ کار شریعت نے طے کیا ہے رونے کی اجازت نہیں ہے نوحے کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں اور تین دن سے زیادہ افسوس منانے کی اجازت نہیں ہے اور شہادت تو فخر کرنے کی چیز ہے اس میں تو افسوس کا مادہ بھی ختم ہو کر ایک سعادت اور فخر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ شخص اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ ایک تو اس کو مردہ مت کا ہو وہ زندہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی شہادت اللہ نے قبول فرما لی ہے اونچا ترین مقام اس کو عطا فرما دیا ہے آج بھی ہمارے ہاں آپ اگر دیکھیں تو جو شہداء ہوتے ہیں جنگوں کے اور ہماری بھارت سے جنگیں ہوئیں اس میں افواج پاکستان کے لوگ شہید ہوئے ان کے گھروں میں اس موقع پر مبارک مبارکبادیں وصول کی جاتی ہیں آپ نے سنا ہوگا یہ سارا مبارکبادیں وصول کی جاتی ہیں یا کہیں جہاد ہو اور مجاہد شہید ہو جائے جب اس کی لاش گھر پر آتی ہے پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ منظر یا نہیں دیکھا لوگ مٹھائیاں لے کر آتے ہیں اس گھر کے اندر شہید کا باپ تعزیت کے لیے آنے والوں کو منہ میٹھا کرتا ہے ان کو مٹھائیاں کھلاتا ہے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو شہادت کی سعادت سے نوازا ہے ہمارا خاندان اس قابل کہاں تھا کہ اتنی بڑی چیز ہمارے گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے یہ شہادت کے معاملے میں مسلمانوں کا رویہ یہ کہ وہ اس میں فخر کرتے اور وہ اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں اور اسی طرح تو اسی لیے امت مسلمہ نے چاہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ کے مسلح پر مست نبوی کے اندر حضور کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز فجر کی پڑھا رہے تھے ان کو شہید کر دیا گیا یا عثمان غنی کی شہادت ہوئی چالیس دن مدینہ میں محصور رہ کر ان کا بھی پانی روکا گیا ان کا بھی کھانا پینا روکا گیا آپ کو میں نے اس موقع پر تفصیل سے یا حضرت سعیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت اہل بیت کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خان ہونے کی وجہ سے پھر خواتین کے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں نے گزشتہ سال وہ واقعہ تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا حد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کس کے کہنے پر مدینہ سے چلے تھے خط کن لوگوں نے لکھے تھے بلایا کن لوگوں نے تھا پھر ان کے ساتھ غداری کس نے کی کون نہیں نکلا باوجود ہزاروں خط لکھنے کے باوجود ان کے ساتھ اور پھر میدان کربلا میں جو ان کی جان سارانہ تقریر ہے اور پھر جو ان کی اللہ تعالیٰ کے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 خواتین کے ہاں خاص طور پر خواتین رونے دھونے ہم نے بعض علاقوں کے اندر تو کسی کو رونا جو ہے وہ اس کے حقوق میں سے سمجھا جاتا ہے کہ فلانے کا بندہ فوت ہوا ہے تو جا کر کہتے ہیں باقاعدہ اپنے گھر کی خواتین کو کہ جاؤ فلانے کو رو تو وہ ان کو رونا تو نہیں آتا اب ظاہر ہے پرائے لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کا ایک ماحول خواتین بناتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر آ جاتا ہے رونا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھروں میں داخل ہو کر ہی آتا ہے وہ جہاں پر فضا ہوتی ہے اس سے پہلے آتا ہے بلکہ ہم تو اپنے دیہاتوں میں دیکھتے ہیں وہ جو خواتین تازیت کے لیے جا رہی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے سے گپ شپ کرتی ہوئی ہستی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں اور جیسے ہی میت والے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو وہ ایسی زوردار رونا شروع کر دیتی ہیں کہ اس کے بعد وہ ایک پندرہ بیس منٹ اس مردے کو روتی ہیں پھر اپنے برقے سنبھال کر پھر اسی طرح ہستی مسکراتی واپس جا رہی ہوتی ہیں تو ایک ماحول بن جاتا ہے یہ اس میں بھی ہمیں شریعت کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے اور اس موقع پر یہ جو ایسے کوئی دن آتے ہیں جب بھی تو اس پہ ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے کہ شریعت کے احکامات کیا ہیں اور ہمیں اس کے اوپر تو میں نے ایک چیز آپ سے عرض کر دی کہ اس موقع پر کوئی خاص چیز پکانے کو ثواب کا باعث سمجھنا کہ میں یہ پکاؤں گا تو زیادہ ثواب ہوگا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اپنے گھر پر اپنے اہل ویال پر آپ فراخی کیجئے کوئی بھی چیز یہ ٹھیک ہے روزہ رکھے روزے کا ثبوت بالکل ہے اور ایک سال کے گناہوں کے کفارے کا کہا گیا ہے اب وہ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہوں گی کہ اگر گھر پر فراخی کریں تو اس کا تو مطلب ہے کھانا پینا گھر میں اچھا کریں تو ادھر سے روزہ ہوگا تو اچھا کھانا پینا اور روزہ بیک وقت کیسے ہوگا تو افطاری میں بندوبست کریں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارا دن ہی فراخی کا مطلب یہ نہیں کہ سارا دن کھاتے پیتے رہیں اس کا مطلب کہ گھر میں فراخی ہو تو شہری میں کیا جا سکتا ہے افطاری میں کیا جا سکتا ہے یہی یہی فراخی ہے تیسری چیز جس پر اب وہ ختم ہو گیا لیکن میرا خیال تھا کہ اس موقع کی مناسبت سے بات کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ستمبر کی ساتھ تاریخ اس لحاظ سے ساتھ ہے یا چھ ہے جو خط ہیں چھ ہے ختم نبوت کی جو وہ سات ہے نا سات تاریخ ہے اور وہ ہمارے لیے پاکستان کی مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے بڑی تاریخی ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمنوں کو یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا تو انیس سو چوہتر غالباً یا انیس سو چھہتر احسن احسن احسن احسن ہاں انیس سو نائنٹین سیونٹی فور اور یہی سات ستمبر یہ دن بھی اس میں چونکہ قریب تھا تو اس میں میرا خیال تھا اگر وقت بچا تو اس کے بارے اس تحریک کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں آج اگر امت مسلمہ اس معاملے میں حساس ہے اور پاکستان میں اگر اس کے حوالے سے ایک حساسیت ہے تو ہمارے حکمرانوں کو اس حساسیت کو سمجھنا چاہیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی چھیڑخانی اس قوانین کے حوالے سے ان مسائل میں اور لوگوں کو بلا وجہ مشتعل کرنے کا باعث بنتی رہتی ہے یہ بڑی یہ قانون ایسے آسانی کے ساتھ نہیں بنا تھا اور جو لوگ یعنی ظاہر بات ہے کہ ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں پڑھا ضرور ہے ہم نے اس کو لیکن شاید اس مجلس میں کچھ ایسے بزرگ ضرور بیٹھے میں ہوئے ہوں اس عمر کے لوگ جنہوں نے تحریک ختم نبوت کو دیکھا ہوگا یا انہوں نے کم سے کم اس کی خبریں سنی ہوں گی اس دور کو کہ وہ بڑی جس کو کہنا چاہیے ایک طویل تاریخ تھی ایک پوری تحریک تھی اور بڑے ملک کے طول و عرض میں اس پر حالانکہ ایک اسلامی ملک تھا پاکستان اور ایک اسلامی ملک میں اس بات کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے اور کسی اور شخص کو نبی مانتے آپ کے بعد یہ اس کو بتانے کے لیے یا اس کو قانون کا حصہ بنانے کے لیے اتنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کرنا پڑا اس کے لیے اتنی سینکڑوں ہزاروں شہادتیں کیوں دینی پڑیں یہ ایک ایسا تاریخی معمہ ہے جو کبھی کسی کو یعنی اگر تو ملک مسلمانوں کا نہ ہو یا اس میں مسلمان اکثریت میں نہ ہو پھر تو سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس بات کو بھی ملکی قانون کا حصہ بنانے میں اور اس بات کو بھی ملکی دستور کا حصہ بنانے میں کہ وہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانے گا یا آپ کے بعد کسی اور شخص کی نبوت کا قائل ہوگا وہ مسلمان نہیں ہے اس کے لیے بھی تحریک چلانی اس ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت پیش آئی اس کے لیے بھی جانیں دینی پڑی اور ایک دو نہیں ہزاروں جانیں دینی پڑی تب جا کر یہ بات مانی گئی کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ کافر ہیں تو یہ حالانکہ یہ ایک, ایک بالکل واضح ایک ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان سے آپ پوچھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو مسلمان ہو سکتا ہے یا اس کے ماننے والے مسلمان اس کو دو جمع دو چار کی طرح کی ایک بات ہے جو سب کو سب کے علم میں ہے وہ چونکہ اسی موقع پر ہوئی ہمیں اس کو تازہ رکھنا چاہیے اس موضوع کو اس تحریک کو ختم نبوت کی تحریک کو اس کے لیے دی گئی قربانیوں کو اور جس طریقے کے ساتھ اس پوری امت نے اکٹھا ہو کر تمام مکاتب فکر کے علماء نے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر جو اس بات اپنے امّتی ہونے کا ثبوت دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ایک اس امت کی ایک یکجہتی کا بھی ایک بہت بڑا ثبوت تھا جو اس دور میں ہمارے بزرگوں میں سے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ انہوں نے بڑی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اس سلسلے میں تو ایک بڑے ہی روایتی قسم کے پیر صاحب تھے اور وہ بھی جیل میں تھے تو اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی مشقت نہیں دیکھی یہ تو آپ کو پتہ ہے پیروں کا ایک اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں خدمت کرنے والے مرید اور یہ وہ وہ بھی تحریک ختم نبوت میں گرفتار ہو گئے تو جیل میں آ تو سید اللہ شاہ بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جیلوں کے اندر اس زمانے میں کوئی ٹوٹیاں باقاعدہ نہیں ہوتی تھیں غسل خانوں کے اندر تو لوٹا باہر سے بھر کر پانی کا لے جایا جاتا تھا غسل خانے میں رکھنے کے لیے تو طالبہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا لوٹا خود لے جا کر پانی کے لیے رکھا کرتے تھے جب وہ انہوں نے واش روم جانا ہوتا تھا تو انہوں نے ایک دن ان کو دیکھ لیا پیر صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ سید ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا آپ سے یہ خدمت لینا کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں اور آپ میرے لیے غسل خانے کا لوٹا رکھیں تو کہا کہ شاہ جی نے کہا سیدا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ آواز ہم نے لگائی یا اٹھائی آپ بھی اس میں آ اور یہ مشقت کی زندگی آپ کو بھی برداشت کرنی پڑی تو میں آپ کی کچھ خدمت کروں تو انہوں نے پیر صاحب نے کہا کہ شاہ جی ساری عمر رسول اللہ کے نام کی روٹی کھائی اگر ان کے نام پر دو چار دن کی قید کاٹ لی تو کیا ہوا کساری عمر ان کے نام کی روٹی کھائی تو اگر ان کے اگر ان کے نام کے پر دو چار دن کی قید آ گئی تو اس میں کون سی ہے تو یہ جذبہ اس زمانے میں ہر طبقے کے اندر تھا اللہ جلشان اس کو باقی رکھے اور مجھے اور آپ کو بھی اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے واخرد دعوان الحمدللہ رب العلمی